قوالی میں جو مزامیر استعمال ہوتے ہیں وہ خواجہ صاحب غریب نواز رحمت کے زمانے سے استعمال ہو رہے ہیں ان بزرگوں نے ان آلات کو استعمال کی اجازت کیوں دی کس کے لیے خواجہ صاحب غریب نواز کے زمانے سے یہ مزامیر استعمال ہو رہے ہیں مضامین ہاں جی ان بزرگوں نے ان آلات کو استعمال آه. کرنے کی اجازت کیوں دی اصل میں یہی مسئلہ آپ رسالہ آ آل فاضل بریلوی رحمت العالک ملازہ فرمائی اس رسالے میں حضرت خواجہ غریب نواز کا قول ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مزامیر حرام است مزامیر جو ہیں وہ حرام یہ تو بعد نے خواجہ صاحب کی طرف منصوب کر دی بہت سارے اب مجھے بتائیے ذرا سا اردو ادب میں آپ آئی اردو نکلی کب غور کیجئے آپ انگریز کے زمانے میں سن اٹھارہ سو جب انگریز آیا اس وقت مسلمانوں کی زبان فارسی تھی یہی وجہ شاہ ابد محدی محدید دلوی نے فارسی میں مشکا شریف کی شرح لکھی مدارج نبوت فارسی میں کئی کتابیں ان کی فارسی میں افغانستان میں لاکھوں کتابیں فارسی میں چھپی مسلمانوں کی زبان فارسی انگریز جب آیا مسلمانوں سے حکومت چھینی جب کوچ کریمے میں, میں بیٹھ کر کے جج کا کام انجام دینے لگے انہوں نے مسلمانوں سے فارسی سیکھی تو اردو تو بہت بات کی زبان ہے اب سنیے آپ اردو کے کچھ گیت ہیں جو شادی بیاہ میں گائے جاتے ہیں اور وہ منسوب کیا گیا حضرت امیر خسو رحمت اللہ کہ یہ گیت جو ہیں شادی کے وجود ہی نہیں تھا کوئی جھوٹ بھی تو طریقے سے بولو اس وقت اردو کا وجود ہی نہیں اور آپ کو تعجب ہے کہ یہ ستار یہ ہارمونیم یہ مضامیر کہتے ہیں حضرت امیر خسروں نے اس کے ایجاد کی ارے وہ تو اتنے نیک بندے تھے حضرت امیر خسو رحمت اللہ تعالی کہ جناب جس کی حد نہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت العلہ کا قول ان کے ملفوظات میں کبھی کبھی جب میں بے چین ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں تو اپنے آپ سے بھی پریشان ہو جاتا ہوں مگر امیر خسرو سے کبھی پریشان نہیں ہوتا اگر یہ میری بارگاہ میں بیٹھا ہو تو میں اس سے کبھی پریشان نہیں ہوتا سمجھے تو وہ تو ان کے بارگاہ میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے حضرت نظام الدین اولیا رحمت والے بارگاہ میں حضرت امیر خسرو لیکن اب اتفاق دیکھیے جب ان کے وصال کا وقت آیا ان کو خرقا جانشینی امیر خسرو کو تفیظ کرنی اب وہ بار بار کہتے ہیں امیر خسرو کجاست کہاں امیر خسرو نصیر الدین چراغ دلوی کہہ رہے ہیں نصیر الدین حاضر است امیر خسرو جو ہے وہ حاضر نہیں اب بڑی دیر تک اس میں سلسلہ چلتا رہا حضرت نظام الدین اولیا کے زبان سے نکلا کہ نظام الدین تو امیر خسرو کو چاہتا مگر اللہ تعالیٰ نصیر الدین کو چاہتا اب کیا کروں چونکہ این موقع موجود نہیں اس لیے خرق خلافت جو ہے وہ حضرت نصیر الدین جن کا لقب ہے نصیر چراغ دہلوی رحمت العال ان کو حضرت نے خلافت عطا فرمائی اور اس کے بعد امیر خسرو آئے و کے بعد وہ تو اتنے بزرگ ہیں کہ وہ تبلا ایجاد کریں گے سارنگی ایجاد کریں گے بانسری انہوں نے ایجاد کی شادی کے گیت انہوں نے بنایا جو اردو میں گائے جاتے ہیں یہ محض ان بزرگوں پر بہتان ہے کوئی مکمل صحیح کتب سے ہمیں بتایا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ انہوں نے قوالی ایجاد کی یا قوالی سنتے تو ان کے اقوال بے شمار معتبر کتاب موجود ہیں کہ مزامیر حرام آست انہوں نے اس کو حرام کر بہرحال یہ ان کی طرف غلط منصوبہ